اور ہم نے اسے اسحاق اور عقوب عطا فرمایا اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنہ میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے